من إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتفون أياما معجودا فمن كان منكم مريبا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يقيهونه فدية تعامل الدين ومن تصلى خيرا طول خير الله وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أمزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتضمنوا العبتة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم ہر چکی اس مالک الملک رب العزت وسطہ شریق نائق ہے کہ جس کا مہمان رمضان سا زندگی اندر صحت اندر اور تندرستی اندر آیا ہے اور گزر رہا ہے گزشتہ جمے اسی اس مہمان دی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اج بے اللہ اس مہینے کا ستواں دن گزر رہا ہے اللہ کا کرم ہے کہ انہیں سان اپنی رحمتوں والا مہینہ دیکھنا نسیب فرمایا اللہ یہ برکتاں پوریا برکتا پوری خیر یہ پورے منافع حاصل دی بھی توفیق کردہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں اس مہینے دی آمد نال پوری کائنات اندر ایک تبدیلی رونما ہو جاتی ہے ایک تغیر بپا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمادے نے فرما دی رمضان جس ویلے رمضان اس زمین سے آ جائے اللہ کا اے مہمان پہنچ ہے اس رمضان کی آمد کے اللہ تعالی ملائکہ اور فرشتیا حکم دے دے دین کہ جنت کے سارے ہی دروازے کھول د جنت دے اٹھ دروازے نے اللہ سارے کھول دین دا حکم دے دین دے کہ ہوں میرے بندیاں نے دوڑ لگانی ہے جہا دروازہ انہوں دے سامنے آ جائے وہ جنت اندر داخل ہو جائے سارے دروازے کھلوا دے اللہ کرے ابھی انہوں بندیاں اندر شامل کر لے جائیے جنہاں واسطے دروازے کھل گئے جہنم دے سارے ہی دروازے بند کر اللہ حکم دے دیں کہ بند کر دیو سارے دروازے کیونکہ وہی رحمت تو گیانی اندر آئی ہوئی ہوں وہی رحمت ایک سیلاب آیا ہوں ہے اللہ ایک گوارا نہیں کہ رمضان دروازے سارے دروازے اللہ بند کروا دیں اور قرآن مجید اندر جہنم کے دروازے کی تعداد ست بیاں کیباب لکول من ہم جز ہم مخصوم فرمایا جہنم کے سب دروازے نے اور دروازے مختلف گروہ مختلف جرم کے مطابق گزارے جان گے سب جب لگتا ہے اللہ سان پکی نل بھی جہنم نہ دکھا کیوںکہ وہ دیکھنا بھی ایک بہت, بہت بڑا چچکا لگے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو بلا کے جی ساری زندگی بڑے آرام و راحت اندر گزری ہوے گی بڑی ایش و عشرت اندر بسر ہوئی ہوگی جن نے کدی کوئی دکھ دیکھا نہیں ہوئے گا وہ وسائل اور ذرائع ایسے سن کہ ہر چیز جو انہوں پسند ہوں تھی وہ مہیا ہو جاتی تھی اونو قیامت دے دن بلا کے ایک نظر جہنم دکھا جس ویل جہنم انو دکھائی جائے گی اس تو بعد اللہ اسمان گے کہ ہوں دنیا دی زندگی دا کوئی آرام کوئی راحت کوئی عیش و عشرت یاد رہی ہو کبھی گا اللہ کچھ یاد نہیں رہے جہنم دا عذاب دیکھ کے سارے آرام و راحت دنیا دے کل جائے گا جڑا بد نصیب وہ حرارت او دی تمازت او دی گرمی او دی شدت اس قدر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہندم ستاں زمین کے تھلے رکھا ہوا ہے اگر کسی جگہ تو سوئی برابر جہنم جو زمین سے سراخ ہو جائے فرمایا وہ گرمی نل او حرارت نل وہ تپش نل ساری روئے زمین دے درخت اور جو کچھ بھی ایسی ہے اے جل جائے رات ہو جائے اور قیامت تک زمین اندر دوبارہ کوئی چیز اگ نہ سکے پیدا نہ ہو جہنم فرمایا جہنم کے سارے دروازے اللہ رماضان دی دی خوشی اندر بند کروا دے شیطان سارے قید کر دیتے جانے پابندے تلاسل کر دے ان بیڑیاں پہنا دیتی جن تھی ورگلا نہ سکو انہوں میری نافرمانی پرمانی ابھار نہ سکو وہ سارے قید ہو رہے ہیں یہ ایک, ایک وہ تبدیلی ہے جی رمضان کی آمد پہ اللہ کی طرفوں کچھ پھر اللہ چاہ نے اس مہینے اندر مختلف ملائکہ اور فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ زمین اندر پھر رہنے اعلان کر دے پھر رہنے کچھ ملائکہ ایک یہ کر رہے ہوں یا باغی الخیر اقبل اے نیکی دے تلاش کرے خاص رکھ والے, والے بہت ہی اچھا موقع آ چکا ہی نیکی, دا اے نیکی کر گزر جو ہوں ہی کر لے اقبل جلدی آ جا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی دا جب موقع مل جائے فور کر لینی چاہیے ورنہ شیطان دل اندر کئی قسم دے کے پیدا کر کے کئی قسم دے فاصل خیالات لیا کے نیکی تو محروم کر ہے نیکی کرن نہیں دینا بند یا باغ اقبل اللہ کے ملائکہ اور فرشتے زمین اندر ایران کرتے پھر رہے دن رات اے نیکی دا شوق رکھن والے اے نیکی دی خواہش رکھن والے اب بل جلدی اگے ہاں نیکی دا بڑا اچھا موقع آیا ہوئی. کر لے نیکی جی نہیں کرشتے یہ اعلان کرتے پھر رہے یا پا گئے یا شر رے اب اے اللہ دی نافرمانی فرمانی کرنے والے بدبخت انسان اے اللہ کی احکام کی خلاف ورزی کرنے والے بد نصیب انسان جنوب ہوں ان بھی شرم نہیں آ رہی جن بھی خدا کا خوف نہیں محسوس ہو رہا کہ اللہ کی دی رقمت کے دریا تو یعنی اندر آئے ہوئے ہیں اور تو پھر ہر بھی محروم ہے ہر بھی دور ہے یہ رمضان کی آمد سے اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالی رمضان کی آمد کی خوشی اندر اپنے بندیاں دی نفلی عبادت جڑی رمضان اندر کی جاتی ہے نقلی عبادت وہ درجہ بڑھا کے سے فرض کے برابر کر دیں نفلی عبادت فرضوں کے برابر ہو جاتی جڑی جی فرض عبادت رمضان دے مہینے اندر کوئی خوش قسمت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان بڑھا کے ستر گنا زیادہ کرتے ہیں نفل فرض کے برابر اور فرض ستر گنا اجر اور ثواب سواب کا پڑ جائے اللہ کی یہ کتاب جا نام قرآن مجید ہے جہدے اندر رمضان کی فرضیت کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اپنے ایماندار بندیاں مخاطب کر کے فرمایا یا آمنو اے ایمان والو اے میرے مومن بندو ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا جنہوں اللہ ایمان دے دیندہ ہے سمجھ لو ان سب کچھ مل گیا جی پلے ایمان نہیں وہ بظاہر کن بھی مال و دولت کا مالک کیوں نہ وہ ہونی بڑی سلطنت اور حکومت کا والی کیوں نہ وہ ہو بدنسیب ہے وہ بد بخت ہے وہ بدکسمت ہے یوگل حکمت مہیا شاہ اللہ قرآن اندر اعلان فرما دینے کہ دین دی سمجھ دین دا علم ایمان دی خی رن تسی اے سمجھ آ گئی جنو یہ بات پسند آ گئی جنو یہ چیز مل گئی فقد اوت یا خی رن تسی بہت بڑی دولت مل گئی وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا <الْأَلْبَاب> لیکن اے بات مند کیندر ورنہ ایماندار بندیا مخاطب کیا ہے اللہ اس ایمان کی قدرو کیمت کا اندازہ قیامت دن صحیح ہوا اللہ دے نے وهم من احدهم ایسے بندے ایسے انسان جنہ نے دنیا اندر سٹے تو دوری اختیار کی تھی اسلام کا انکار کر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لتی ہوئی شریعت کا انکار کر دیتا یعنی کپر اختیار کربارو ایسے بندے ایسے انسان جنہ نے کپر اختیار کیا انکار کر دیتا. وما دو و گم کف پار کفر کی حالت اندر ہی موت آ گئی مرن تک ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان نہیں لے لیا قیامت دے دن جس ویسے اللہ کی باردا پیش ہو گے نا اوچھی حاضری ہوا ویف ایک مفروضہ اللہ نے بیان کیتا ہے کہ فرض کرو اگر ایسے جو چھے شخص کے کول قیامت کے دن این سونا ہو جہدے پوری زمین بھر جائے مشرق کو لے کے مغرب اور شمال کو لے کے جنور تک ساری زمین جائے وہ نقصو نا ہونا چاہیے زمین دا کا کنارہ ملیا ہی نہیں اللہ تو سوا جانتا ہی نہیں کہ اے شروع کتوں ہوئی ہے ختم اسی اپنی بے بازار اور بے سروساوا اپنے محدود علم بھی بنا تے یہ کہہ کہ گول ہے ناراج ملیا. دیتا کہ چ نہیں کہ اپنی حالت واسطے یہ کہہ گول ہے اے اللہ ہی بہتر کہ یہ گول ہے چوکور ہے مستیل ہے کس شکل دیئے؟ کیونکہ یہ دا کنارہ تے نے ملیا ہی نہیں اے دے آخر تک سے کوئی پہنچ سکیا ہی نہیں اور یہ بات میں بغیر دلیل اور ثبوت سے نہیں کہہ رہا کہ زمین کا کسی پتہ ہی نہیں کتوں شروع ہوئی کتنے ختم ہوئی اللہ نے اج تو چودہ سو سال پہلے اپنے نا فرمانہ ایک چیلنج کیتا ہوا چودہ سو سال گزر گئے اس چیلنج صرف انسانوں ہی نہیں جن بھی اندر شامل سورہ ارحمان ذرا پڑھ کے دیکھو فرمایا اے اے جنوں اے انسانو اگر تھی اپنا رب من واسطے تیار نہیں تھی اے ایمان لیا واسطے تیار نہیں کہ ساری کائنات کا خالق بھی میں ہاں ساری کائنات کا حاکم بھی میں ہاں حکومت بھی میری ہے مالک بھی میں ہاں اور ساری مخلوق کا رازک بھی میں ہاں پیدا بھی میں ہی کیتا ہے سب کچھ قبضے اور اختیار بھی میرے اندر और ہے ہر چیز اور ساری مخلوق کا رزق بھی میں دینا اگر تجربہ گل منع لی تیار نہیں یا جنوں اور انسانوں تم انتم کھو افطار اگر مینو اپنا رب نہیں منگے میرے سے ایمان نہیں لیا دے دے پھر میری زمین خالی کر دیرے آسمان کے تھلو نکل جاؤ تم کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری زمین سے فسو اور میرے آسمان کے تھلے زندگی جاؤ نکل جاؤ خادی کر دیو میری تم تن فضو کوشش کر کے دیکھ لو نتیجہ کی برآمد گا لا تن فضو نہ جی بھی جاؤ گے جس پاسے بھی رخ کرو گے میری زمین ہوے گی میرا ہی آسمان گا اور میری بادشاہی ہو چودہ سو سال کا یہ چیلنج اج تک کسی کو ہمت نہیں ہو سکی کہ انہوں قبول کرے زمین کنی بڑی ہوئی کن وسیع ہوئی کنی لمبی چوڑی ہوئی اللہ کی فرما رہے ہیں کہ وہ بدنسی ہوا اختیار کی رکھا و ماہ تما اسے کپر سے ہی موت آ گئی مر گیا قیامت دے دن اگر بفر محال وہ ہو جی پوری زمین بھر جائے تک پوری زمین اور اے سونا اے اے سارا تو قبول کر لے, تو لے, لے تے لے مینو کابلوں چو کٹ کے ایمان اندر شامل کر دے بالکل ایمان نہیں گا ایمان تو محروم چلا گیا نا دنیا کو اللہ سونا قبول کر ل میری طرف اور ایماندار اللہ فرما دے لے فلی ازی گل بھی نہیں ازی دی طرف دیکھنا بھی نہیں دی ایک مفروضہ ہے کہ اگر سونا وہ ہوے کی ہونا ہے اللہ پرانی مجید اندر فرمایا جس واپس اپنے قیامت اسی حالت اندر بلانا ہے جس حالت اندر تنیا تھی ابھی جدو دنیا سے آئے ہیں ساری کی حالت سی سر کے لرا تک ننگے ماں پر سات برانڈا جسم سے لباس اور کپڑا نہیں ہوتے ماد نندا اور براہ اللہ دی اندر پیش ہوئے یہ آئت ای جس ویل اتری پرانی مجید اندر اللہ کا یہ پرما نازر ہوا ماں حضرت عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خدمت کی دیت دین دیت اسلام دیت اللہ نے بہت تو ایسے ایسے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ, اللہ ساڑی طرف ساری روح زمین دے اس ماں جزا دے اللہ کے رسول اللہ, اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ نے پرانے مجید اندر فرمایا ہے کہ واپس میں مادر سا بلند ہی تمہوں اپنے کول بلانا ہے قیامت کا دن ہوے گا سارے اکٹھیاں پیش ہونا ہے جنہ اندر و جنہیں مرد بھی ہوں گے عورتوں بھی ہوں ہو محرم بھی ہوں گے غیر محرم بھی ہوں گے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرم اور اورجازت دے گی کہ سارے اکٹھے پیش ہوں اور برہنہ نہ ننگے پیش ہونا بھر موقع سوال کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تیرا کی خیال ہے کہ اس دن کسے, نوں کسے دی طرف نظر اٹھا کے دیکھن دی ہمت ہوئے گی کوئی کسے دی طرف دیکھ سکے گا اس دن تے اپنے ہی فکر ایسا لاہک ہوا لیکن لم ہن یو میں شاہ نہیں اپنی مصیبت اندر اتنا گرفتار گا کہ اپنی نگاہ اٹھا کے دوسرے دی طرف دیکھ بھی نہیں حالت اندر اللہ دے پیش ہونا ہے سونا دے ہوگا اور اگر کہ اللہ نے نفی کر دیتی انکار کر دیتا فرمایا فلن من اور او دی گل بھی نہیں سننی اور دے بلے دیکھنا ایمان این بڑی چیز ہے یہ ای این بڑی دولت ہے جی ایمان پلے ہویا کہ پھر بلال ہفسی دی طرح رضی اللہ ہوتا عنہ دنیا کا مال نہیں ہے ابو ہورہرا بھی طرح رضی اللہ ہوتا عنہ مسجد نبوی چھٹ کے نہیں جانتا ابو ہوا کہ کتنے حضور کچھ فرما دیں میں سنن تو محروم نہ رہ جا مسجد تو نکلتا ہی نہیں جانا ہی نہیں رضی اللہ ہوتا عنہ کیا زندگی نہ لوگا کس قسم کے شوق سنو لوگا ایک دن مسجد نبوی تو نکل کے منڈی ری اس ویلے مسجد کے جا کے اعلان کر دیتا منڈی اندر اثر دی نماز تو بعد لوگ اپنا مال لے کے آ سن وپاری حضرات بھی آتے سن خریدار بھی پہنچتے سن بڑا رش ہوتا سر جا کے اعلان کر دیتا حضرت ابو ہرارا نے منڈی اندر لوگ تسی اپنی دکانوں سے بیٹے ہوئے ہو منڈی اندر بیٹھے ہوئے ہو مسجد نبوی اندر ایک ایسا تاجر آیا ہوا ہے جہرا لا لو جواہر بن رہا ہے نے جس وی مسجد کی طرف مسجد کوئی موجود نہیں کوئی موتی کوئی کوئی لال کوئی جواہر تقسیم نہیں ہو رہے کہا کتنے ذرا بلاؤ ان کی کیا سامنے آئے فرمایا ہاں میں ایلان کیا تھی کہ تاجر کیڑا ہی اتنے ہیری اور جواہر ونڈن والا حضور دی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول اتنے موجود نے جیڑے ہیرے اور موتی یہ ونڈتے رہتے ہیں وہ تکانہ چڑھے لال یہاں کو ملتے ہیں وہ کتوں مل سکتے دنیا کا مال اگر نہیں ہے کہ ابو ہرا کوئی پرواہ نہیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کئی ایسے موقع حدیث اندر موجود نے کہ ابو ہرا بک کی وجہ نہ ہو کے مجھے اندر ٹکا کرے ایمان سے پلے ہے, اور کچھ نہیں ہے اللہ نے ایماندار خطاب کیا کہ یا آمنو اے ایمان ذرا اپنے اپنے بان اندر باندر چانکیے کہ دیکھیے ایمان ہے یا نہیں اس دولت تو ابھی مالا مال ہاں یا خدا نہ خاصا تو محروم ایمان کوئی پرندہ نہیں کہ کتوں خرید لیا جائے سے لیا کے پنجرے چ بند کر لیا ایمان اے ایمان والے وال اور ایمان تو مراد ہی بنیادی طور پہ اے تین چیزاں نے جنہ کا میں ذکر مالم کیتا ہے کہ بندہ اے یقین کرے منے اس بات ساری کائنات دا ایک ایک ذرہ اللہ نے پیدا کیا تو تو سوا ہوتے نے کچھ نہیں بنیا اور نہ بنا سکتا ہے کوئی نہ بنایا ہے نہ بنا سکتا ہے قرآن شاہد اور گواہ ہے اللہ نے ایک مثال دین دیا فرمایا زورے کا ماسالون فسط میں اولا اے انسانو اے آدم کی اولاد زورے با ماسالون فستم اولا تعے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا غور سنو نہ سنو توجہ نہ سنو اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ من دون اللہ اللہ تو سوا اللہ تو علاوہ آسمان کی کوئی مخلوق ہو بے, زمین کی مخلوق ہو بے. کسی بھی بسن والی اور رہن والی کوئی مخلوق تو سوا سب نو بلالو، سب نوکیا پر لو سارے نو جمع کر کے انہوں کی کہو کہ تسی ایک مکھی بنانی شروع کر دکھی اللہ اللہ فرما اسی قیامت تک زندگی دے دے ساری, دے دے ساری مخلوق مل کے کوشش شروع کر دیں جن اندر فرشتے بھی شامل جن بھی شامل انسان بھی شامل باقی ساری مخلوق بھی اللہ سے سیوا قیامت تک زندگی مل جائے یہ اجتماعی طور سے کوشش شروع کر دیں لئی یخلبو زباب ایک مکھی بھی نہیں بنا کے لیا سکتے مکھی بنانا پھر درکنار وہی یخلب ہو زباب لا یس بن کی اللہ فرما دے نے اگر میری بنائی ہوئی مکھی یہ کسی چیز کا کوئی ذرہ لے کے اڑ جائے سارے فرشتے پیچھے لگ جائیں سارے جن پیچھے لگ جائیں انسان دوڑ لگا دیں دین زباب اگر میری بنائی ہوئی مکھی کوئی چیز کا ذرہ لے کے پیچھے دوڑ جائے یہ نو چیز چپٹا مار کے لے جائے یہ سارے پیچھے لگ جائیں ہو اپنی چیز وہا نہیں سکتے یہ میرے تو سوا جا منگتا پھر دا جی کو منگتا ہے سارے کمزور ہیں ضعیف ہیں ناتواں ہیں میرے مقابلے ایمان تو کی مراد دے سب تو پہلی بات ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا تبارک دوسری بات پھر یہ کہ اے ساری کائنات پہ حکومت اللہ جی ہے کوئی ادا حقیقی مالک نہیں سوائے اللہ آرزی کرتے ہیں اے دیکھتے نہیں پچھلے چار پانچ سال اندر کن آدمی نظر دلتے مار چکی اور پتہ نہیں کی بننا اگر مستقل قبضہ ہونی چاہیے نا جی قبضہ ہوئے یہ قبضہ ہے نہیں کسی کا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سے اختیار اور ہاتھ اندر ہے ساری کائنات شام ہو اور تیسری چیز مخلوق یہ نہیں کہ انہیں مخلوق ونڈ تھی ہوگی کہ اے تو لے جا اے تو اللہ فرما دینے جنوبی قوم ہے ایسے بندیاں مخاطب کر کے اللہ فرما رہے علیکم مسیا ننانوے فیصد ایسے بدبخت دنیا اندر اج موجود نے جنہوں ایک خیال ہی نہیں کہ وقت کی آیا ہوا ہے مہینہ کہڑا آیا ہونا بھی معمولات او نبی زندگی گزارن دن وہ سارے اس طرح نے سوچا ہی, ہی نہیں آیا کہ ایس وا روزے پرز کیتے گئے سمجھنا کہ یہ تے ہی کیتے گئے یہ جمے داری ہی عائد کیتی گئی ہے تعے تو پہلے جہاں امتیاں آئی تے میرے نبی آئے انہوں سے بھی اسی طرح روزے فرض سن تعداد گھٹ یا زیادہ ہو سکتی ہے روزے وہاں سے بھی فرض رہے رہی واسطے بھی اللہ نے اس طرح رکھیں غرض وغیرہ کیوں روزے فرض کیتے گئے خدا نہ خالصہ اللہ کے ہاں راشن کی کمی ہو گئی ہے کہ ایک مہینہ تھوڑی جی وہ راشن بندی کرنا چاہ تو اپنے ڈبے حکم دینا ہے کہ ہوں زیادہ نہ کھایا جائے میرے خزانے تھوڑا جہا نخ پی گیا اور کمی آ گئی کیوں روزے فرض کتے یہ اندر فائدہ رہے فرمایا روزے اس واسطے فرض کیے نے تاکہ اندر تتوا پیدا ہو جائے تھی متقی بن جاؤ اور تتوے تو کی مراد ہے انسان کے دل کی ایسی کیفیت تقوی تو مراد ہے انسان دے دل کی ایسی کیفیت اور ایسی حالت کہ جدو کوئی نیکی کا کام سامنے آوے اے یہ تڑ پٹے کہ میں بھی کروں کہ جب کوئی گناہ کا کام نظر آوے اے جلدی نیچے ہٹ جائے کہ کتنے میرے کو یہ کام نہ ہو جائے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے سمجھو تقوی پیدا ہو ہوگی کا شوق گناہ کے خلاف نفرت یہ دا نام ہے تقوی لال لگن تک روزے اس واسطے فرض کیے گئے ہیں کہ تے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جائے گناہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے جس ویلے یہ کیفیت بندے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ حالت ہندی ہے کہ نیکی کا شوق یہ دل ادھر آئے گناہ دے خلاف نفرت دیئے دے اللہ اردو نا جی کوشش شروع کر دیں ساگی طرف اپنا روح موڑ کے پھر محنت اور کوشش شروع کر دیں لنا دن سو دے اتنا رستیا دیا سارا رکاوٹ دور کرتے چلے جائیں انہیں لیتی کرنا آسان ہوں چلا جانا ہے گناہ تو بچنا آسان ہوتا چلا کوشش اور محنت شرط ہے جلو سے دل نال جلو سے نیت نل کوشش شروع کرتے رسول بقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے اندر فرمایا چنت پرانے زمانے اندر جس لڑائی لڑائی ہوں تھی دشمن دے مقابلے اندر تے لڑن والا ایک ہاتھ نال دشمن سے مقابلہ کرتا سر دوسرے ہاتھ نال ایک ایسا آلہ اور ایسی چیز پکڑ کے اپنا دفاع کرتا سا اپنا بچاؤ کرتا سا نام ٹال رکھا گیا پرانے زمانے جنہ دشمن دے نو روکن واسطے جیڑی چیز استعمال ہوتی تھی جنہ کیا گیا عربی روی روزے کے بارے اندر فرمایا جنت بندے تے گناہ اللہ دیا نا فرمانیاں حملہ کردیا نے ادھر بھی آ رہی نے ادھر بھی ادھروں بھی اور شیطان نے خدا نے چیلنج بھی یہی ہوا لاہم واہن سما میں یہ پاسا چڈنا ہی نہیں جدھر حملہ نہ سامنے بھی حملہ کراگا بھی حملہ بائیں بھی حملہ بائیں بھی حملہ تو کب تبوک شیطان سے قید ہو گیا کہ ہوں حملہ کون کر رہے یہ پہلے بات ہو چکی نا کہ شیطان کے دارے قید ہو گئے یاد رکھو شیطان دو جنساں نے جنہوں چو بھی شیطان نے اور انسانوں کو بھی شیطان قرآن اندر اللہ فرما دیں جن اندر پاؤن والے شکار والے وہ بھی تو اپنے بھی <تع mater��> <تصفح> <تصفح> جن شیطان سے اللہ نے سارے قید کر دیتے رمضان دی آمد نہ لیکن انسان تھوڑی جی چل جی مہبت دیتی ہوئی ہے کہ تیسری کر لو جو کچھ ہو کر شانسان سیتانہ دیکھنا چاہیے نے جاری رکھنا میں آیا تھی میرا انتظار کرنا ایک مہینہ کہڑا لمبا ہوں میں آیا تھی یہ کم سارے جاری رکھنا یہاں چڈ نہ دیا جنا کم جاری لے چل رہے نے وہ کم جاری نے شیطان قید ہے انسان حملہ کر رہے ہیں نا فرمانی ابھار رہے آمادہ کر رہے ہیں روزہ کی کام کرتا ہے فرمایا جس ویل مسلمان نے روزہ رکھا ہوں ایماندار روزے نہ نال ہوں اس ویسے پھر وہ ٹال کا کام دینا ہے گن آدے نے برائیاں آدی نے وہ حملہ کردیا نے لیکن روزہ یہ بچا رہے ہیں سارے پاسوں یہ حفاظت ہے فرمایا روزے کی حالت اندر اگر تیری سب تلجنا بھی چاہے لڑائی کا ارادہ ہوتے کا تو مسلمان کی کی ذمہ داری ہے یہ کی دیا ہے فرمایا وہ اس ویلے لڑائی تو بچتا ہویا لڑن والے نلوں یہ کہہ دے, دے ام رو انسا میرا روزہ ہے میں تیرے نال لڑوں تیار ہوں میں روزہ رکھیا ہے میں تیرے نال لڑوں تیار نہیں نہ میری زبان ایسا لفظ نکلے گا نہ میرا ہاتھ استعمال ہو گا میرا روزہ یہ روزہ برائی کے خلاف ڈال ہے مسلمان کی جی روزہ رکھ کے بھی ماں لوگ ایسا بھی ہے یہ روزہ رکھ کے بھی آدمی جڑا ہے وہ دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ مثال کے طور پہ ایک آدمی روزہ رکھ لینا کہ صبح تو لے کے شام تک گانے سنتا رہتا چلو ذرا ادھر لالچ لگا رہا ہاں گا، روزہ بھی نک جائے گا دل بھی خوش ہو جائے گا دے روزے نے کوئی فائدہ نہیں ان روزے کی حقیقت سمجھیا ہی نہیں روزہ اللہ کا مہمان عزت کرنیل کر, رہے. او تے ایدی بھی حرمتی کر رہے. پرمایا قیامت دن کئی ایسے روزے دار اللہ کے سامنے پیش ہو گئے وہ سمجھتے ہو گئے کہ ابھی روزے رکھے رمضان پورا گزاریا لیکن انہوں نے سوائے بکھیاں مرن بھی حاصل نہیں ہوا ہوا انہوں نے صرف دکھ برداشت کی تھی. یا پیاس برداشت کی تھی. روزے نے انہوں نے سر سے کوئی اثر نہیں پایا روزے تو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچیا ملم مل رسول مقبول روزہ رکھا ہوا ہے, تے بول رہا ہے. رکھا ہے تے غلط بیان نہیں کر رہا روزہ رکھ کے جسم کھا کے سودا بیچ رہا ملم مل یادا کزور روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چڑیا زبان سے پابندی نہیں لگائی وا دے جہے معمولاات زندگی دے سن اسی طرح جاری نے کم اس طرح چل رہے ہیں سارے فَلَيْتَ لِلَّهِ اَن يَدَعَ فرمایا اللہ نو کوئی ضرورت نہیں ہے بندے کے بکیا مرن کی کھانا چڈن کی پینا چکن مرتا رہے رو کئی روزے دار ہو سوائے دھوکا اور پیاس حاصل نہیں ہویا وقن پڑھن والے, والے نیئن خراب کی حاصل نہیں ہوا ہونا نے چڑی سوی دیر واسطے نہ انہوں کا دل حاضر قرآن سننے اور ایسا مثال آم ہے پہلے تو یہ دیکھو کہ کنگ مسجد نماز ہے کہ ایس ہے، کوئی ایسا بیٹھا کوئی اتنے ہے کوئی بہانے باہر نکلیا جہا جسے اندازہ کرتے ہیں کہام رقو جان کے قریب دورے آدھے آ کے جماعت نہ مل جائیں کچھ حاصل ہوتا ہے ایسے نہیں پہ مین ہی اتر انہیں صرف اپنی نیٹ خراب کی ہوا وہ قرآن جدا ایک حرف پڑھے گا یا سنے گا ستر نیکیاں ستر نہیں بلکہ ست سو نیکیاں دس نیکیاں آم گنا آدر دین یہ اللہ ہر نیکی اجر ستر گنا بڑھا دین یعنی ست سو نیکیاں قرآن دا ایک ہرف سننے مل جائے اور صحابہ نے ملحسن تو یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ کو لے کے آسمان تک جنا خلا ہے یہ وڈی چیز چاہیے بنتی قرآن کا ایک ہرف سننے والی سات سو نیکیاں مل گئیں اور اے نہیں سمجھنا چاہی دا فرمایا اے نہ خیال کر جی. نہیں الف حرف ولام حرف فن ومیم حرف فرمایا الف لام میم جس ویسے کوئی پڑھ دے یا سن دلف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے یہ تین حرف بن جانے پڑھن نل یا سننے اللہ نے اکی سو نیکیاں لکھوا دیتی وہ آ رہا جنہوں نے پلے ہی ایمان انہ ہے انہوں نے روزے فرد کیتے گئے تاکہ وہ متکی اور پرہیزگار بن جا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تضذی کر دیا فرمایا جہاں فرمایا دن در روزہ اللہ نے ہر مسلمان بالغ سے صحت مند اور تندرست فرض کر دی ہر مسلمان بالغ سے روزہ فرض ہے اگر کوئی شخص جان بجھ کے ایک روزہ دینا ہے چرضی رمضان کا ایک روزہ جان بجھ کے بغیر کہ کسی شریفر فرمایا انہیں ایسا بڑا جرم کیتا ہے بڑا گناہ کیتا ہے کہ اگر قیامت تک ان زندگی مل جائے اور وہ مسلسل روزے رکھتا چلا جائے تو یہ جرم پھر بھی مف نہیں ہو جائے قیامت تک ایک روزہ چاہیے نہیں, نہیں رہ جائے جنوں کسی شرم اور حیا آئی نہ ہونے سوچا ہی نہ ہوا مہینا جا رہے جی رکھ لینا تو شرط میں من سام رمضان ایمان وقت پہلی شرط ہے ایمان ایمان پلے ہوئے یقین ہوگئے کہ میرا ایک رب انہی عائد کیتا ہے میں او دا اے فرض پورا کرنے روزہ رکھنے لگا اگر روزہ رکھا گا میرا دے گا نہ رکھا دکھلاوے اور لوگ نیک مشہور ہوا نہیں اللہ کو اجر اور سواب لین دی نیت نوزہ رکھد ہے جنہیں کا مان اس طرح گزار لیا پر لہو ماتم انہوں نے پہلے جن گے نے سبھی کبھی نئے پرانے چھوٹے بڑے جن گاہ وہ سارے گنا ماف کر روزے دار کے بارے اندر فرمایا لا امیں پڑھا نے اللہ نے روزے دار دو خوشی کے موقع رکھے ہوئے دو موقع نے جب روزے دار خوشی نصیب ہو تعلق اگر ہے اس طرح ہی ادو خوشی محسوس کرتا دا ہے روزے دار جب روزے کی افطاری کر لیا ہے افطاری کر لگیا خوشی ہو رہی ہوا نہیں کہ ایک پاسے سموسوں کا پھیل لگا ہے دوسرے پاسے جلیبیاں دا چاہکری اور تیار ہو رہی ہے اور ہوئی قسم کے انواع اقسام دکھا نہیں کرتا شکر ہے اج دے دن کا روزہ جا میرے تے فرض ہوئی توفیق نہ میں پورا کر لیا ایک چیز اور اتن ایک خوشی تے افطاری دے موقع تے و پر ات رب تعلک رکھتا ہےشتوں فرما دینشتے ہو جاؤ یہ معاملہ میرا میرے بندے کا نمازوں کا اضر فرشتہ ذریعے اللہ کہنگ ایزر دے زکات کا ایسا سواب دے دج دیا اچیا میرے بندے نو دے دے جس میرے آئے گی رمضان دی اللہ, اللہ فرمانگ اپنے, بندے نے تو آ بندہ اپنے رب قریب آ اللہ فرمان کیا عجیب منظر ہو گا اللہ فرمان کہ اے میرے بندے روزہ میرے واسطے رکھا چاہیے میں را راضی اور خوش کرنے روزہ رکھا چاہیے ہاں اللہ صرف تیری رضا واسطے اللہ فرما کہ پھر میں سوال تھی میں آو میری جنتی اندر ایک دروازہ جہد نام ہے باب ریان چل دور لگا اس دروازے جنمت داخل ہو گیا سر ہاں دو خوشیاں رکھا روے گا آؤ دل اندر ایک خواہش پیدا کر لیے ایک شوق پیدا کر لیے کہ اللہ دنیا کی خوشی تو بھی محروم نہ رکھی آفت کی خوشی تو بھی محروم نہ رکھیں روزے کی فرضیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے تھے اندر نیکی دا جذبہ آ جائے نیکیاں لبتے پھرو گنا بچتے پھرو اگر یہ کیفیت ہو جائے دل دی تو مبارک ہو گئے ایسا شخص ایماندار ہو گیا ایسا شخص اپنے آپ بن کو فرمایا کہ جہاں شخص اپنے کسی بھائی کا روزہ افطار کرا دے, دے اللہ و دے سارے گنا وہاں کا پکارا بنا جنہ گنا و جنر روزہ والے نو اے کے رکھن دا عجب دے گا تو بلان والے گا روزہ پلاؤ والے اپنے کواب دے اندر بغل ہے انسان پیدائشی طور پہ بکیر ہے اللہ فرما نے کہ انسان کی سرشت اندر ہی یہ فطرت اندر ہی بہتل موجود ہے ایسے احباب بھی موجود نے اور دیکھے گئے کہ کوئی چیز دیو ان کے اللہ جی یہ نرفتاری کر لو کہ روزہ سارا دن میں رکھا ہوگا تو ہوں سواب چھو لو اللہ تیرے سواب سے نہیں کٹا لازم کا تو دن ہی شاید اللہ کے رسول فرما نے وہ سواب سے کٹ کے نہیں اپنے کولو اللہ نے دے دیں جہاں نے حد کی تھی یا رسول اللہ جل اللہ اپنی افطاری کچھ نہ ہوا کس طرح کرا یہ ایسی عدالت اندر اور ایسے کردار اندر ہے کہ جتنے محروم نہیں جا سکتا مایوس نہیں جا سکتا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے کچھ نہیں سر نہیں فرمایا اگر کسی کو خجور ہے تو وہ اپنے خجور ہی پیش کر دیں کچھ بھی نہیں تسی اپنے کسی بھی نہیں لیا کے دے سکتے گلا روزہ کھول اللہ مایوس بھی یہ روزے دی افتاری دا اگر بیان کیا فرمایا یہ کوئی شخص کسی روزے دار پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دے وہ کھانے کا بھی بندوبست کر دے تو کی ملے گا ستاح اللہ من حوضی قیامت دے دن جس ویل کوئی پانی نہیں گا کوئی چیز نہیں ہوے گی کھان پی والی ستا اللہ من حوضی اللہ تعالیٰ اس بندے نوں میرے ہاؤزے توفر سے لیا کے پانی پلا لے پورے دن جی لمبائی پنج ہزار سال کے برابر ہے قیامت کا دن پنجا ہزار سال لمبا دن کان کا مکدار فرمایا اللہ نے جنوں میرے حوضِ کست تو لیا پانی پلا دیتا لا جا پنجہ ہزار سال گزر جان گیا مطلب پورا دن گزر جائے گا اس بندے نہ پیاس لگے گی نہ بخ لگے گی یہ رمضان دیا برکت نے کیونکہ حضرت سلطان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما نے کہ حضور نے اس مہینے شہر مبارکن برکت والا مہینہ کرا دیا ای یہ برکتیں خاصا اپنی رفلت اور نہ رو مجھے دہائی کر لو وعدہ کر لو اللہ اپنا معاملہ درست احساس کر لیں گے کہ اللہ جہ نقصان ہو گیا تو وہ بھی پورا کر دیں دی ان نقصان تو بچنے کو یہ مہینہ بڑی تیزی گزر رہا ہے ستواں دن اج گزر رہا ہے جگہ اور قرآن امر اللہ نے ایک تلح بھی دے دی ہوئی ہے ایاما اندر بیٹھے رہنا کتے ہی گل نہیں کل سی پرسوں صحیح اسے گرے ہوئے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے جانے اور ایک ختم ہو جائے ستواں دن اج گزر رہا ہے اس مہینے کے پہلے دس دن جہے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہی رحمت نال دلوی اج ستواں دن رحمت دے نزول دا ہے اللہ اپنی رحمت پیچھے نہ رکھی سنڈے دومن ساری چوریا اپنی رحمت کر دے دا تھی کہ روزہ رکھن دی کوئی نیت دا تعلق ہے دل نہ جب دل اندر ایک شوق ایک تیاری ایک چیز موجود ہے نیت دی. اور فرضی دی نیت صبح تو پہلے پہلے یعنی سہری تو پہلے پہلے کرنی ضروری ہے اپنی روزے نہیں ہے جائیے وہ سورج چڑھ تو بعد بھی کی جا سکتی ہے بچہ کہ کچھ کھاتا پیتا نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہاں تشریف لیا ہے سڈیا ماوا کوچیاں صحیح عمر نے کھان پین دی کوئی چیز ہے تو لیا ہو جب ہم صحیح اُن نے یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی چیز بھی نہ خان والی نہ پینے والی کا اچھا دن چڑھ چکا ہے سورج نکلا ہے سو لگی دل اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ ان شاء اللہ روزہ رکھا روزہ کھول حدیث اندر دو آئی اللہ ہدایت دے ملاوٹ کر دی ہوئی چیزیں بھی دعاً, بھی دعا کی روزہ میرے اللہ